اللهم وكفى والصلاه والسلام على خاتم الانبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى اله المختار اللهم صل على سيدنا محمد مدعي النبي الامي الهاشمي وعلى وعلى آله واصحابه نجوم الهدى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك عهد النساء ان اتقيتن فلا تخزعن بالقول فلا تخزعن بالقول فيدمع الذي قَلْبِهِ في قلبه مرز وكلن قولا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير المتاء المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم والصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين ميلاد راني اسلام واجب اللہ احترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ سیرت ام المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ میمونہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی انہا اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی جو عظمت و شان ہے اس پر اللہ کا قرآن شاہد ہے لسان نبوت شاہد ہے لسان صحابہ شاہد ہے اور ان کے اخلاق کریمہ کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ مشکول ہے اور گواہ یہ بات کسی بی, بی کے بارے میں نہیں آئی ورنہ ہر پیغمبر کی بیویاں شان والی ہیں اللہ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا جیسے لو علیہ السلام کی بیوی بی بی کافرت جیسے لوت علیہ السلام کی بیوی بی بی کافرت ورنہ تو پیغمبروں کی بیویاں تو ہمیشہ عظمت والی ہوتی ہیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے پاک لوگوں کے لیے پاک بیویاں رکھی تو اب پاک لوگوں میں سیبین کے اندر بھی تو مدارج ہے نا پاک تو انبیاء بھی ہیں پاک تو صحابہ بھی ہیں پاک اولیاء اللہ بھی ہے لیکن سب کا مقام یعنی اللہ دبا و تو کے اولیاء کی بھی بڑی عظمت ہے لیکن جو مقام صحابہ کا ہے اولی اولیا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جو مقام انبیاء کا ہے وہاں صحابہ نہیں پہنچ سکتے اور جو مقام اللہ کے ر کا ہے وہاں نبی نہیں پہنچ سکتے اور جو مقام العظم مل رسول کا ہے وہاں باقی رسول نہیں پہنچ سکتے جس کا رسول و بد اللہ باد اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بھی درجات دیے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کے ملحمن کل بعض ایسے ہیں جن سے ہم نے خلاف فرمائے تو اسی طرح جب انبیاء میں بھی درجات ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کے لیے اللہ نے اسی طرح کی بیویاں ہم انتخاب اور اس پر سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی ہے کہ اللہ نے جہاں بھی ذکر فرمایا ہے مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا ہے تو امراۃ نو امراۃ لوتن اسی طرح بی بی آسیہ جیسی بیوی بی کا نام آیا ہے امراط فراؤن اسی طرح سیدہ مریم کی والدہ کا ذکر آیا ہے امراط عمران اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز کی بیوی بی کا ذکر آیا امراط العزیز یہ اعزاز اللہ نے ہمارے آقا کی بیویوں کو دیا کہ یا او نبی یو گلی ازواج کا ازواج زوج جس سے یعنی دونوں پلڑوں کی برابری کا مانا جھلکتا زوج کہتی اسی کو جو جوڑ جو برابر اسی طرح یہ عظمت جو ہے اللہ کے قرآن میں یا نسا النبی لفت النقا حد ملن کے ساتھ اور اسی طرح اللہ کے قرآن پر یہ دیکھیں اور پورے قرآن پہ توجہ کریں آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر بی بی مریم پہ توہمت لگتی ہے سیدہ مریم علیہ السلام پر قوم نے جھوٹھی بات کی قوم نے شک کا اظہار کیا تو اللہ نے سیدنا عیسا کو گہوارے میں ابھی جھولے میں ہیں اور چند دن ہوئے ہیں ولادت کو اللہ نے ان کو اپنی قدرت کے ساتھ ایسا موجہ ادا فرمایا کہ انہوں نے اسی جھولے میں ہوتے ہوئے چند دن کا بچہ اور ایسی عظیم بات کرتا ہے کہ قال انی عبد اللہ عطانی الکتاب وجع نبیٰ تو بی, بی کی برات ہوئی کہ جس کی صفائی کے لیے ایک بچہ بول رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا اور امراۃ العزیز نے کوشش کی اور شاہد شاہد المن اہلہ ایک بچے نے گنوائی اسی طرح حضرت جریج پہ اسی طرح سیدنا بوسا علیہ السلام پہ تو یہ عظمت حضور کی بیویوں کو ملی ہے یہ عظمت امہات المؤمنین کے نصیب میں آئی ہے یہ عظمت ازواج رسول کے حصے میں آئی ہے کہ جب سید عائشہ صدقار پہ الزام لگا تو اللہ نے قرآن اتار کے خود گوائی کہ عائشہ پاک ہے اسی لیے حضور نے فوراً یہ کہا تھا کہ اب شریع عائشہ ان اللہ کا درا کہ اللہ نے دے براد بیان کر تو یہ مقام ہے ازواج رسول اور کسی طرح اللہ نصِ قدیم میں قرآن میں قرآن کو ایسی بات نہیں اللہ کے قرآن میں کسی کے بارے میں گواہی ملے اس سے بڑی شہادت پھر کیا اس اللہ قرآن میں جہاں فرماتے ہیں یا اوہن نبی قل ازواج کا ان کن تنتر الحیات الدنیا وہاں بھی ازواج کا یا اوہن نبی قل ازواج کا ونات کا و نسا علم وہاں بھی لفظ ازواج کا اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یا نسا انبی لسط من النساء کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم کوئی یہاں مارتے تو نہیں ہو تو ایک مقام ہے اور تمہاری تو ایک شان ہے کہ وز کما یوتلا فی بوتی کن مین آیا ان آیات اللہ والحکمت ان اللہ, لطیفاً خبیراً اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری شان ہے اس بات کو یاد رکھیں یہ بھلا نے والی بات نہیں اس بات کو پلنے میں باندھ لیں گرا میں باندھ لیں کہ تم ایسی خوش نصیب عورتیں ہو کہ تمہارے گھر میں قرآن اترتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے پائی تو یہ عزمت جو ہے ازواج رسول کو بھی اور اسی طرح علماء اور فسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں فوراً اپنے نیک بندے اور نیک بندیوں کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانطات والصديقين والصديقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين هروجهم والحافذات والذاكرين الله كثيرا وذاكرات مغفرطن عجر عزیوا تو یہ ساری صفتیں علم نے لکھا کہ اللہ نے ازماد نبی کے ذکر کے بعد یہ ذکر کی ہیں تو معلوم ہو کہ یہ ساری صفتیں حضور کی بی بیوں میں موجود تھیں یعنی مسلمات بھی وہ تھیں مومنات بھی وہ تھی بھی وہ تھی صادقات بھی وہ تھی صابرات بھی وہ تھی خاشیات بھی وہ تھیں وہ تو بھی تھیں سا بھی تھیں حافظات بھی تھیں اور زاکرات بھی تھیں اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کے بعد فوراً ان صفتوں کا ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے نبی کی بیوی ہوں گی یہ شان اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ اندازہ کریں ازواج رسول کی عظمت کا کہ کسی پر اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ بھائی اگر آپ کی چار بیویاں بی ہیں ایک بیوی بی فوت ہو جائے تو اور کر لیں کوئی پابندی نہیں اچھا ایک آدمی کی ایک بیوی بی ہے اور دوسری کر لیتا ہے کوئی پابندی بھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عدل نہیں کرے گا تو قیامت مت میں سزا یاد ہوگا اچھا لیکن یہ ہے کہ اچھا ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اس کے بعد اس نے بیسی شادی کر دی کو لیکن ازوا کے رسول کا وہ مرتبہ و مقام ہے کہ اللہ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ با بین لگا دیا کہ اب آپ اور کسی سے شادی نہیں کر سکتے بس آپ کے لیے یہی لاق السا ممباد تو یہ عزمت بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ ولی و اصحاب وسلم کو نصیب اور اسی طرح اگر آپ غور کریں الحمدللہ کہ ہر پیغمبر کی حضرت آدم سے لے کر یعنی بی, بی ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں کیا ایک پیغمبر کی بیوی بی کی کوئی روایت کوئی حدیث کوئی قول کوئی آثار باقی ہے بالکل یعنی آج اگر ہم تمام ذخیرہ علمی کو چھان مارے تو ہمیں کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ بھئی یہ فلاں پیغمبر کی بیوی بی نے روایت یہ مسئلہ جو ہے فلاں بیوی بی نے سمجھایا ہے یہ شرف صرف حضور کی بیویوں کو ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آپ کے وہ بدن کی محافظہ تھیں آپ کے جسم کی محافظہ تھیں آپ کی عزت و عظمت کی محافظہ تھیں اسی طرح حضور کے دین کی بھی محافظہ تھیں انہوں نے روایات کی جو قیامت تک تمام قوت ستا میں اور ان کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں جب بھی کوئی ایمان والا کھلے گا تو پڑھے گا انہا ارشد رضی اللہ تعالیٰ انہا پڑے گا انم اللہ تعالیٰ عنہا ان ابسد روی اللہ تعالی عنہا کہ ان کی روایات اور ان کی دین کی خدمات اور پھر ان کے فتبہ اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نگاہ کے بعد پوری امت کو داخل زندگی سے باخبر کرنا یہ شرف جو ہے صرف ازواج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور کسی پیغمبر کی بیوی بی کو نہیں ملتی تورات آج بھی موجود ہے انجیل آج بھی موجود ہے گو اس میں تحریف کر ڈالی گئی گو اس میں رد و بدل کر ڈالا گیا لیکن کتاب تو ہے نا انجیل موجود ہے زبور موجود ہے بائبل موجود ہے سر چیزیں موجود کتاب تال موجود ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ اس علیہ اسلام کی بیوی کی کوئی روایت ہے کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہاں وہ واقعہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا صفا بر واقع لیکن ان کے لیے کوئی روایت ہو وہ نہیں ملتی اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سارے سیدنا دن آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آخا تک یعنی سیدنا دنہ علیہ السلام تک کوئی بی, بی اس مقام عظمت پہ نہیں پہنچی کہ نبی کو مشورہ دے یعنی حضور کی رحمت دو عالم کی پیغمبر کی مشیرہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے اور یہ کسی کا شان نہیں آیا اگر آیا ہے تو ازواج رسول کا آیا ہے کہ جب حدیبیہ میں صحابہ نے تاخیر کر دی حضور نے جنم اپنے اپنے سر مٹاؤ جنگردی پہ کرو کافرو نے منع کر دیا اب تو ہم نے واپس جانا ہے اگلے سال کے منع کریں صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں حضور نے پھر حکم دیا صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں حضور نے پھر حکم دیا صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں حتیٰ کہ حضور غصے میں آ کے بی بی امبا کے خیمے میں چلے گئے انہوں نے جب آج غضب دیکھے پوچھا کہ کیا بات ہے فرمایا میں نے صحابہ کو حکم دیا صحابہ تعمیر ہی نہیں کرتے سزرے کا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے صحابہ تو آپ کے جان اثار ہیں تو و فدا ہیں صحابہ تو, تو پروانے ہیں صحابہ تو آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنی جان کٹانے والے لوگ ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ قابت اللہ کی محبت عمرے کی تکمیل کا زبردست جذبہ شوق جو ہے وہ اب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ شاید اللہ اپنے پیغمبر پہ واحد نازل فرما کے حکم دے دے کے جاؤ جی عمرہ کرو ہمیں حفاظت کریں اس وجہ سے وہ بجارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لے جائیں آپ حجام کو بلائیں اپنا حلق مبارک فرمائیں اپنے جانور کو منگا کے زیبے فرمائیں کچھ نہ کہیں صاحب سے. اب حضور جب تشریف لائے آپ نے حلق کرایا اور جانور سورے صحبت دوڑ پڑنے کا بھی اب امید ختم ہو گئی اب عمرہ نہیں تو یہ مشورہ دینے والی کون تھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ عرفات کا روزہ جو ہے کتنا شان والا روزہ ہے کہ ایک دن کا روزہ جو ہے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے صرف سو یو وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ حج نصیب کرے وہ روزہ نہ رکھے اگر وہ حج میں نہیں جا رہا مکے میں ہے مدینے میں ہے اپنے ملک میں ہے روزہ رکھ لے لیکن اگر اس نے حج کرنا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو حج کی حالت میں احرام باندھا ہوا ہے شدید گرمی پڑ رہی ہو آگے خیمے نہ ملیں راستہ بھول جائے تو وہ تو روزے میں پھر بیچارے کا کیا حال ہے اس لیے اسلام نے اس کی رعایت دی کہ اس کا روزہ نہ رکھنا افضل ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کا تو حج ہی ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حج آخری بھی سمجھ رہے اور پہلا بھی سمجھ رہے اسی لیے اس حج کا نام ہی حج ترویدا ہے تو اب جب ایک حج ہے تو کیسے فیصلہ اس فیصلے کے لیے بھی آپ کی زوجائے محترمہ نے یہ کیا کہ ایک پیالہ مبارک پہلے بڑے بڑے پیالے ہو پانی کے لیے بھی پیالے ہوتے تھے اور کھانے کے لیے بھی اور سارن کے لیے بھی پیالے میں لکڑی کے بھی پیالے بنتے تھے مٹی کے بھی پیالے بنتے تھے چینی کے بھی پیالے بنتے تھے تانبے کے بھی پیالے بنتے تھے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے اور اس وقت چونکہ اتحاد کا دور تھا اتفاق کا دور تھا الفتوں کا دور تھا تو سب مل کے کھاتے تھے یہ تو جب سے نفرتیں پیدا ہوئی جب سے تنافر پیدا ہوا جب سے قوم کو جدا کرنے کے اسباب ڈھونڈے گئے تو یہ ساری چیزیں منظر پہ آئیں کہ اب گلاس بھی الگ ہو پلیٹ بھی الگ ہو ہر چیز کے کھانے کا معاملہ الگ ہو کیونکہ دوسرے کے ہاتھ لگنے سے جراثیم ہو جاتے ہیں کھانے میں اور پلیٹ میں جراثیم ہوتی ہیں لیکن اگر ایک عورت دس فرینڈ رکھے تو وہاں کوئی جراثیم نہیں ہوتی یعنی قوم دیکھیں عقل دیکھیں آپ اتنا یعنی غلط قوم دنیا میں نہیں پیدا ہوئی یعنی آپ کون دنیا میں دیکھیں ایک کپڑا ایک, ایک منبال ہے پلید ہو جائے تو اس کو پلید پانی سے دھوئیں پاک ہو جائے گا پاک پانی سے دھوئیں گے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کی جائے تو حل ہو جائے گا کون, ہے؟ کون سمجھائے بھائی اگر دہشت گردی ہے یہ راب ہے در شدت پسندی ہے تو انتہا کو انتہا سے تو آپ ختم نہیں کر سکتے وہ تو تب ختم ہوگا جب عدل ہوگا انصاف جب عدل ہوگا انصاف ہوگا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے اسی لیے سیدنا عیسہ کی شان میں آیا نا کہ یملا عدل وقستہ کے آنے کے بعد پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جب عدل ہوگا پوری زمین میں برکات آ جائیں گے جہاں ظلم و جور ہوگا تو برکتیں اللہ اٹھا لیں گے پھر آپ لڑتے جائیں گے اور لڑتے جائیں گے اور لڑتے جائیں گے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی تو آپ بی سمجھ دیکھیں کہ اس نے کیا سوچا اس نے کہا کہ میں نے دودھ منگوایا دودھ میں پانی ملایا اور ایک پیالے میں رکھا اور ساوی کو دیا کہ جا کے حضور کو پیش کر تاکہ ہمیں پتہ چلے حضور روزے سے ہے کہ روزے سے نہیں ہے آج آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے تو یہ بھی روج ہے بہت کی سوچ اچھا پانی بھیج دیتی حضور نہ پیتے لیکن چونکہ حدود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دودھ کا ہدیہ پیش کرے یا خوشبو کا ہتھی پیش کرے تو لا یو رد اس کو رد بند کرو اگر دودھ پینا بنا بھی ہے تھوڑا لے کے پی لو لیکن, لیکن رد نہ کرو تو اس لیے بی, بی نے سوچا کہ میں وہ چیز بھیجوں کہ جس کو حضور رد نہیں کر سکتے پانی تو کہہ سکتے ضرورت نہیں میں نہیں پیزا. آپ نے پیارا لیا اور اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پی لیا تو ساری امت کو پتہ چل گیا ابھی عرفات والے دن حضور پاک نے روزہ ہی رکھا اگر عرفات کا روزہ رکھنا افضل ہوتا تو حضور کے لیے کیا مشکل تھی حضور تو تین تین چار چار دن متوادہ بھی رکھتے تھے دن کو بھی رات کو بھی متواصل سیام رکھتے تھے تو ان کے لیے عرفات کا روزہ کون سا مشکل تھا تو امت کو سبق دینے کے لیے یہ مقام بھی حضور کی ازوا کے اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ میمونہ بنت الحث بنت الحلالیہ اور سیدہ میمونہ جو ہے خدا کی شان ان کا پہلا نام بھی بدلا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بھی بدل دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہارا نام جو ہے آج کے بعد میمونہ میمنا جو ہے یہ یمن سے ہے یعنی برکت سے ہے مبارک عورت برکت والی یمن اسی لیے یمین اور شمال کا مسئلہ ہے تو میمونہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یہ بی صاحبہ بی جو ہیں یہ بن تلحارث بنت حسن بنت ہلالیہ ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ ہند بنتے اوپ ہیں جو قبیلہ ہمیر سے تعلق رکھتی اچھا اور خدا کی شان دیکھیں کہ بی, بی کا مقام عظمت دیکھیں کہ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد عبد الولید کی یہ سگی خالہ ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی کی بہنیں جو ہیں نا ایک تو ایسی بہنیں بھی تھی نا جو ایک باپ سے ہیں ایک بہنیں اور ہوتی ہیں جن کا باپ الگ ہے لیکن ماں ایک ہے یا ماں الگ ہے باپ ایک ہے تو جو آپ کی شگی بہنیں ہیں ایک کا نام تھا لبابۃ القبرہ ایک بی بی کا نام جو ہے وہ لبابت القبرہ ہے یہ حضرت جعفر کی زوجہ ہے اور حضرت ابن عباس کی زوجہ ہے اور حضرت لبابت صوبرا جو ہیں یہ ولید عبد المغیرہ کی زوجہ ہے اور ولید عبد المغیرہ کا مانا ہے خاصل ولید کے باپ یعنی وہ خالد الولید کی ماں بن گئے یعنی اندازہ فرمایا کہ اللہ نے ادھر حضرت ابن عباس سے ادھر خاضم الولید سے اتنا بڑا قریبی اشرم اچھا اسی طرح ان کی اور بہنیں بھی ہیں بی, بی اسما ہیں بی بی اسما جو ہیں ان کا پہلا نکاح جو ہے حضرت جعفر سے حضرت جابر کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا جن سے ایک بیٹا حضرت محمد پیدا ہوا حضرت ابو بکر کے بعد بھی اس کا نکاح حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام یاحیل تو اندازہ فرمائیں اسی طرح آپ کی دوسری ایک سلمہ بنت امیس اسی طرح ایک آپ کی اچھا سلمہ بنت عمیش جو ہے سید ر حمزہ کی بھی سلامہ منت امیز جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن کعب کی بھی لی ہے اس لیے عرب میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ اکرما عجوزن اللہ وجل اوب اسہارن کہ بی بی ہند جو ہیں یہ اپنے دامادوں کے اعتبار سے اللہ کی سرزمین میں سب سے خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ نے اس کو داماد دیکھے نہ کیسے کیسے داماد دی ہے کہاں سیدہ حمزہ کہاں عبداللہ ابن کعب اسی طرح آپ دیکھیں کہاں جعفر ابن ابی طالب اسی طرح آپ دیکھیں کہ کہاں سیدنا صدیق کہاں سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہ سارا یعنی ایک سلسلہ تو تھا جس کا تعلق بی بی میمونہ رفیع بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح پہلا نکاح جو ہے وہ مسعود تقافی سے ہوا ہے اس کے بعد دوسرا نکاح جو تھا وہ ابو رحم ابن اپنے آپ سے ہوا یعنی پہلا نکاح جو ہے یہ اس دور میں یعنی ایک بات تھی کہ چاہے زمانۂ جاہریت بھی تھا یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمان جاہریت سے مراد یہی یعنی اسلام سے قبل کا زمانہ جو لوگ اسلام نہیں لائے زمانۂ جاہریت میں بھی زنا کا اور بے حیائی کا تصور ہی نہیں تھا گھٹی عورتیں کنیزیں بانیاں گری پڑی عورتوں سے متوقع ہو سکتی تھی بات ورنہ شعرفہ کے اندر تو یہ تو بھی نہیں تھا اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدنا و مصطفی احمد مطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد عورتوں سے الاسلام لی اور آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت کی کلم تی نا اللہ یو شرک ن بلہ ہی شعیح ولا وس رت ولا یکل اولاد اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر اڑتے آئیں بت کرنا چاہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یوشرک ن اللہ کے ساتھ شریک ہے ولا یسنا چوری نہ کریں مانے یہ ہے کہ اپنے خامد کے مال کو بغیر کے استعمال کریں چوری اور چوری کیا ہوتی ودا یزنی اور زنا سے بات رہیں تو جب حضور پاک نے یہ شرائط رکھی تو بی بی ہند زوجہ ابو سفیحان حضور کی چچی ہے ابھی اسلام لانے کے لیے آئی ہے مسلمان نہیں ہوئی آئی بیٹھی ہیں اسلام لانے کے لیے اور گھبرائی ہوئی بھی ہیں پتہ نہیں حضور میری بات قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس نے جب یہ لفظ سنے تو فوراً بول پڑی اوا تزنی الحرۃ یارسول اللہ حضور کیا بات ہے ہم سے آپ یہ شرط لے رہے ہیں کہ دنہ نہ کرو کوئی شریف عورت بھی دنا کر سکتی ہے ایک اچھی عورت سے ایسی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے یعنی ان میں بھی یہ تصور نہیں تھا تو جب دنا کا تصور نہیں تھا تو نکاح کا تصور تھا اسی لیے ہمارے ہاں تو بڑی شرافت یہ ہوتی ہے نا کہ خامد مرجے بیٹھی ہے چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ 15 سال کی ہو 20 سال کی ہو بیچاری جوانی میں بیوہ ہو جائے بس یہ بیٹھی رہے جی ہو جی شریف عورتیں دوسری شادی کرتی وہ خدا کے بندے تو جن لوگوں نے حضور کے ساتھ دوسری شادی کی ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یعنی کم از کم مسلمان کو تو ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے نا ٹھیک ہے اگر آپ اسلام پہ نہیں چل سکتے آپ کمزور ہیں آپ کے نزدیک بیوی کا حکم زیادہ مقدم ہے اللہ اللہ کے رسول سے لیکن طنز کرنے کا تو حق نہیں تان کرنے کا تو ہمیں حق نہیں نہ مانے حق آپ اس پہ عمل نہ کریں لیکن بات یہ ہے کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے ان کے نزدیک حلال میں کوئی شرم نہیں تھا خاون شہید ہو گیا شادی کا میں کیوں نوزب باللہ جوانی میں رہوں اور اب میری زندگی میں کوئی خطا ہو جائے اچھا صحابہ نے بھی ایسے کیا کہ ٹھیک ہے اگر ہمت ہے صحت ہے قوت ہے ادا حقوق ہے تو کیوں ہم محتاج رہیں یعنی یا آپ حیران ہوں گے کہ اس بات کو بھی نوٹ کیا جاتا تھا کہ ابن عباس کے گھر میں آپ کی بیوی بی میمونا کی ایک باندھی تھی قریب تھی وہ آئی تو دیکھا کہ ابن عباس کا بستر الگ ہے اور بیوی بی کا بستر ہے تو ایک ہی کمرے میں لیکن وہ ادھر لگا ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے اس کو بھی نوٹ کیا اور اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے انہوں نے کہا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب میری بیوی کے ایام کے دن ہوتے ہیں یعنی حیض کے دن ہوتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا بستر ایک سے دور کر لیتے ہیں اور ورنہ ہمارا بستر قریب ہوتا ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ ہماری ایک روٹین اسی طرح تو بیوی میمونا کو کہا گیا میں نے بلایا اس نے کہا کیا کہا رہے اللہ کا پیغمبر تو اپنی بیوی کے ساتھ سوچا ہے تم نے اس کا بستر الگ کر دیا اللہ کے نبی سے کوئی زیادہ تا و وہ تہذا پاک ہو سکتا حضور صلی اللہ سے ایک ہی بستر پہ سوتے تھے ایک ہی لحاظ میں سوتے تھے اور بی بی بی ہوتی یعنی اتنا بھی خیال تھا کہ اللہ نے جو مقام دیا ہے زوج اور زوجہ وہ الگ کیوں رہے وہ ایک دوسرے سے دور کیوں رہیں ان کے اندر تنافر کیوں پیدا ہو تو اسی لیے بہرحال یعنی اکرم و عجوزن علاو اسہارن یہ ایک ایسی خوش نصیب عورت ہے کہ جن ان کی والدہ کہ جن کو اللہ نے ایسے ایسے دامات دیے ہیں ایسے شان والے دعوت دیے ہیں عزمتوں والے داماد دیے ہیں تو انہیں کی بیٹی بی بی یا یں گے تو یہ محدت اور حضور اسی عمرے کے لیے آ رہے تھے اسی عمرے کے لیے جب آ رہے تھے اور مقام جوہفا پہ پہنچے مقام جوہفا جو ہے یہ رابق کے قریب ہے اور جوہفا جو ہے یہ بھی میقات ہے یعنی جیسے زلحلفا می میقات ہے اسی طرح جوہبا بھی میقات ہے جیسے تائ میقات ہے تو یہ جوفا جو ہے یہ مدین منورہ اور مکے کے راستے میں رابق کے قریب ہے ابھی وہاں آپ جاتے ہیں الحمد للہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اشارات ہوتے ہیں باقاعدہ لوہا لگا ہوتا ہے الجفا یہ بھی لکھا ہوتا ہے میکات الجفا وہاں میکات ہے مسجد ہے ابھی لوگ جاتے ہیں ارام بات سے تو اس مقام سر جب حضور آئے تو حضرت ابن عباس نے مشورہ دیا عباس برماتے کہ نہیں خود حضرت عباس نے مشورہ دیا ابن عباس کو کہتے ہیں کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو حضرت عباس نے مشورہ دیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بی بی میمونا ایک بہت بڑے خاندان کی بی بی ہے اور لڑکی ہے عورت ہے اور جوان بھی ہیں اور بیوہ ہو گئی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کرتے حضور صلی اللہ سن فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھتے ہو ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابھی طالب حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہو گئے حضرت علی ابن ابھی طالب جعفر ابن ابھی طالب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ جا کے میرا پیغام بی بی میمونا کو جب پیغام دیا گیا تو انہیں قبول فرمایا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں اختلاف اور ائمہ میں یہ بڑا ہی مختلف بھی مسئلہ ہے کہ کیا کوئی آدمی حالت احرام میں نکاح کر سکتا ہے تو بعض ائما اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح کر سکتا ہے اور وہ دلیل کسی بیوی بی کے نکاح کو دیتے ہیں کہ نہ کہا رسول اللہ واہ ہوا بحریمن اے حلتا جامع واہ ہوا بحرمن کہ آپ نے نکاح کیا نکاح آپ کا حالت احرام میں ہوا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ احرام کی حالت میں یعنی رخصتی نہیں ہو سکتی او اور بی بی اور میاں کی معاشرے کیوں کو محرم ہے وہ تو فراغت کے بعد ہو لیکن کیا صرف نکاح ہو سکتا ہے نہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا بھی بنا ہے تو بہرحال اکثر مفسرین اقوال الابا یہی کہتے ہیں کہ حضور کا نکاح تو ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سے بنا یعنی آپ کی لخصت ہی نہیں ہوئی بی کی اب حضور مکے میں آ عمرہ کر دیا عمرے کے بعد ہوئی تبن عبد العزا یہ قریش کا آدمی تھا اور وہ آیا حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے کہ آپ نے تین دن رہنا ہے آج آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے لہٰذا آپ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوئے تم اگر تم لوگ ایک دن کی مجھے اجازت دے دو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بی بی منا سے میرا نکاح ہوا ہے تو میری شادی بھی مکے میں ہو جائے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں ولیمہ مکے میں کروں اور آپ سب لوگوں کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت میں آئیں انہوں نے کہا اللہ یا رسول اللہ لازم میں آپ کو جانا ہوگا ہمیں نہ آپ کے کھانے سے غلط ہے نہ ہمیں آپ کی شادی سے غلط ہے نہ ہمیں آپ کی دعوت سے غلط ہے آپ اپنے وقت سے تو کسی پہ حضرت سات نے عبیدہ کو جوش ہے انہوں نے کہا کہ عبد اللہ حرم ہے نہیں ساس وبیک کہا حیدر زبان سنبھال کے بات کرو پیغمبر کے سامنے یہ اللہ کے حرم کی زمین تمہارے باپ کی ہے کہ نکلو نکلو نکلو کیا کہہ رہے ہو معاہدہ ہے معاہدہ ٹھیک ہے ادب سے بات کرو کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے اللہ کا حرم ہے تمہارے باپ کی زمین ہے تم ہمیں نکالنے آئے ہو تو حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہمارا معاہدہ ہے اور اللہ کے پیغمبر اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں اپنی زبان پہ قائم رہتے ہیں چاہے کافر سے معاہدہ ہو لیکن ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے خانہ مسولا حضور نے فرمایا کہ حکم دے دیا کہ چلو تو مقام صرف جو ہے یہ مکے اور مدینے کے راستے میں جب نوریہ سے آپ کراس کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں یہاں بی کی قبر ہے تو یہی مقام صرف ہے یہاں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور بی بی حضور کے گھر میں تجیف لائی اچھا خدا کی شان دیکھیں محدثین نے لکھا ہے کہ انہا برجد صرف کہ پیدا بھی صرف میں ہوئی اور تزوجت جد صرف نکاح بھی صرف میں ہوا بنا آ رسول اللہ ب صرف حضور کے گھر میں بھی صرف اسی وادی یہ صرف میں آئیں اور سمت وفیت و مادت بھی آنے بھی مقام صرف اور فوت بھی یہاں ہوئی تو آپ کا جنازہ جو تھا حضرت ابن عباس نے پڑھایا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ سیدہ محما کو اللہ نے یہ شان دیا بعض علماء ان کی چھیتالیس حدیث کی روایت ذکر کرتے ہیں اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے چھہتر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے اور بی بی صاحبہ باقی یمن والی برکت والی عظمتوں والی شان والی تھیں رضی اللہ تعالی اللہ آپ بہت ہوئی اور اس کے بعد جنت البقی میں دفن مکہ میں سرت میں دفن مکہ اور مدینہ کے درمیان رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی بی سیدہ ماریا کبتیا ہماری اللہ تعالی انہا تو سیدہ ماریا قبطیہ جو ہیں دراصل حضور پاک نے رحمت دو عالم نے تمام اکناف و اطواف میں جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جیسے کسرا تھا کیسر تھا بادشاہ تھے سردار تھے راجے مہاراجے جیسے ہوتے ہیں بعض چھوٹے ہوتے تھے نا قبائل کے سردار جیسے لارڈ وار جنہیں جی آپ کہتے ہیں آ, اسی طرح سے اور بعض بڑی طاقتیں تھیں جیسے روم ہے یعنی وہ تو سپر پاور تھی اس دور میں ہیرکل جس کا بادشاہ تھا اور فارس ہے کسرا جس کا بادشاہ تھا تو یہ بڑی طاقتیں اسی طرح یمن تھا تبابیا دوبا یہ بڑے لوگ تھے بڑے بادشاہ تھے تو حضور نے سب کو خط بھیجے تھے اسلام کی دعوت تو اسی طرح ایک بادشاہ ہیں وہ تھے اسکندریہ کے بادشاہ تھے ان کا لقب تھا مکو ان کی خدمت میں ان کے پاس بھی حضور نے خط لکھا اور خط لے کے جانے والے کون تھے حاتب ابن ابھی بلتا رضی اللہ یہ صحابی ہے ان کو حضور نے خط لکھ لکھا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ مکاؤ نے بڑا احترام کیا اسلام تو نہیں لایا اسلام تو نہیں لایا خدا کی کم ہے اس کے مقدر میں اسلام نہیں ہوگا لیکن اس نے اکرام بڑا کیا آپ کے سفیر کا حضرت حادثے حضر بلتا کا آپ کے خط کا بڑی تقریم کی احترام کیا اور حضور کو خط لکھا کہ میں تو خود ایک نبی کی انتظار میں ہوں لیکن میری تحقیقی یہ ہے کہ وہ شام میں پیدا ہوگا اب حجاز کے بجائے تو لہذا وہ اسلام نہیں لے آیا لیکن اس نے کہا کہ میں نے آپ کے سفیر کی تکریم کی ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ سلو کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ سے ہمارا کوئی اختلاف ہو اور آپ کی خدمت میں انہوں نے ہدیہ بھیجا جس میں دو کڑیلے بھیجی ایک ماریہ گپتیا اور ایک سیری یہ دو کڑیلے ہیں جو مکو کس نے حضور کو بھیجی اور ایک سو مسکال سونا بھیجا اور بیس سفید کپڑے کے تھان بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے لیے اور ایک کچر بھیجا جو یہ مشہور ہے نا دلدل دل یہ سب سے پہلے اسی نے بھیجا تھا بکاؤ یہ شیعہ آرا جمہر میں نکالتے نا کہتے ہیں دل دل تو یہ اصل دلدل دل اس کچر کا نام ہے جو بکاؤ کس نے حضور کو دیا تھا. صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم یہ بھی عجیب قوم ہے نا جی؟ انہوں نے گھوڑے کو دلدل دل بنا رکھا حالانکہ وہ گھوڑا نہیں تھا وہ کچر بار جو مرضی آئے کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے عجیب قوم ہے یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی اپنا یا اپر آیا یہ سابت بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت حسین نے کربلا کا سفر جو ہے گھوڑے پہ کیا ہے حضرت حسین نے تو اونٹ پہ سفر کیا ہے تو کم از کم محض میں بھی اونٹ نکالو خدا کے بتائی گھوڑا کہاں سے لے آئے تو گھوڑا تو تھا ہی نہیں حضرت سید اللہ حسین کے ساتھ نا حسین ربی اللہ تعالیٰ نے کا سارا سفر مدینے سے ریک کر بلا تھا تمام سفر جو ہے اونٹوں پہ ہے تو لیکن بس ایک مزاج ہے اچھا پھر اس کا نام بھی دلدل رکھ دیا اس لیے کہ حدیث میں ایک دلدل کا نام آتا لہٰذا اس نام کو ہم استعمال کر لیں جیسے قادیانیوں نے اپنے مقام کا نام ربہ رکھ لیا کیوں کہ قرآن میں رب کا ذکر ہے ربت ذات زیادہ قرار تو بہرحال اللہ ہدایت اللہ اسلام کی سمجھ سے تو اصل مکوکس نے آپ کے لیے ایک سو مسکال سونا بیس تھان سفید کپڑے کے اور ایک کچر یا نے اور ایک بڑا قیمتی گد بھی ان نے بھیجا اور دو قریبیں بھیجی سیرین اور ماریہ کی عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کر اور اس کے بعد جو کنیز تھی بیوی سیرین وہ تو حضور نے دے دی حضرت حسان حسا کبھی کنیز ہے اور بادشاہ نے حلیہ کیا ہے تو اور بیبی ماریا گپتیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا تو اللہ نے بی بی ماریا گپتیا کو بھی بڑے جمالات سے اور کمالات سے نوازا تھا اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ سیدہ حقیقت القبر رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر کسی بی, بی سے حضور کی اولاد ہے تو وہ یہی بھی بیماری اکلتی ہے اور کسی بی بی سے حضور کی اولاد ہے حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ سید حدیت الخبرہ وریم تعالی اعلی انہا محسن اسلام محسم سید ناب محمد مصطفیٰ آپ کی ساری بیٹے یعنی عبد اللہ ابراہیم جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے قاسم یہ سب اولاد ان سے آپ کی بیٹیاں یعنی سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام قرسوم یہ سب اولاد حضور کی بی بی خدیجہ سے صرف ایک باریہ دیا ہے جن سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے ناخبراہیم رکھا اور خدا کی شان یہ ہے کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لما نظر اج ابراہیم وقال السلام علیہ ابا ابراہیم تو جبریل علیہ السلام نے بھی حضور کو اسی طرح سلام پڑھا کہہ کیوں آپ کا بیٹا اور حضور کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے بیٹا تھا فرمایا اور آپ نے آپ کو سب سے پہلے یہ خوشخبری دینے والا ابو رافے تھا غلام تھا آپ کا آپ نے اس غلام کو ایک کنی دیا فرما دی کہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی تو بہرحال اب ابراہیم جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیڑھ مہینہ زندہ رہے بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بارہ مہینے لیکن صحیح روایات یہ ہے کہ اٹھارہ مہینے آپ زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں دن حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا آپ کے سر مبارک کے بال جو تھے وہ حلق ہوئے ان بالوں کے برابر چاندی جو تھی وہ خیرات کی گئی جو سنت ہے اور ان بالوں کو بھی حضور نے حکم دیا کہ دفن کر دیا جائے تو سنت یہی ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے دو بکرے یا دو دمبے یا جو چیزیں یا لڑکی ہے ایک بکرا ہے ایک بکری زیبیں کریں گے ساتویں دن اس کے سر کا حلق ہوگا تاکہ اس پر جو اثر نجاست ہے وہ صاف ہو جائے کیونکہ آخر ماں کے وطن سے بچہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آسار تو رہتے ہیں لا صاحب غسل کرا لیں کچھ کر لیں تو اس لیے حکم ہے کہ حل کیا جائے پھر ان بالوں کا وزن جتنا بنے اتنی جانی خیرات کی جائے اور ان بالوں کو بھی دفن کر دیا جائے وہ بال جو ہیں دفن ہو جائے تاکہ وہ باہر نہ پھیلیں ان میں اگر کوئی اثرات ہیں لیکن اسلام کتنا جامع دین ہے کتنا جامع احکام ہیں یعنی آج اس دنیا میں اور اس میں ترقی کر رہی ہے لیکن اسلام ہمیں پہلے بتا رہا ہے کہ کسی چیز میں اگر خطرات ہیں جرسومے کے جراثیم کے تو اس کو دفن کر اور بہرحال تو اس کے بعد وہ اٹھارہ مہینے زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک انتظام کیا تھا برزیہ کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وہی تھے اور آپ کی طبیعت حضرت ابراہیم کی بگڑ گئی حضور پاک کو اطلاع دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم پہ سکرات کی کیفیت گفتاری تھی گویا وہ سانس دے رہے تھے اور دے رہے تھے حضور نے فوراً اپنی گود میں لے لی حضور کی گود میں آنے کے بعد وہ فوت جب فوت ہوئے تو حضور کے آنسو بہتے ہیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا بھی فرا کے براہیم لبا میرے بیٹے ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم اداس بیٹھے ہیں بلا نکول اللہ کما یہ انا و انا راجعون حضور نے فرمایا میرے بیٹے ہم آپ کی جدائی میں اداس بیٹھے ہیں لیکن ہم زبان سے کوئی حرف نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ دینا ادا عصابت مصیبت کالو ان انج ادا سال بھا تم مرم براہما و ادا اکا ہو بہت اس لیے حضور پاک نے آپ نے بھی یہی کلمات جو اللہ کا حکم ہے ادا کیے تو یہ بیماریاں کتنیاں ہے جو حضور صلی اللہ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے سیدنا ابراہیم الخلیل جو حضور کے جد امجد ہیں ان کو بھی مصر کے بادشاہ نے بی, بی حاجرہ ہدیہ فرمائی تھی یعنی بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ بھی بادشاہ مصر میں سیدنا ابراہیم کو ہدیہ کی تھی اور اسی طرح حضور کی خدمت میں بیوی بی ماریا کپتیہ جو ہیں یہ بھی اسکندریہ کا بادشاہ جو ہے مکوقس اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا اور بیوی بی ماریا کپتیہ بھی ایز ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئیں اور اس کے بعد وہ بھی جنت البقی میں دفن ہوئیں رضوان اللہ تعالی عل اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو امہات المؤمنین کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور جنہیں اللہ اپنے قرآن میں ہمارے لیے ماؤں کا حکم دے اس لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ ایک ماں تو وہ ہے نا جس نے ہمیں جنم لیا ہے لیکن اصل ماں تو وہ ہے جس کو خدا نے ہماری ماں کہا ہے اللہ تبارک تعالی نے نصر میں کہا ہے کہ ازواج ہو وہاں تو یہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا آخری طرز تھا اور اب ویسے بھی رمضان آ گیا ہے تو اب زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ اللہ حج کے بعد وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک آپ حضرات کی محنت کو بھی قبول فرمائے کہ اللہ پاک اس دروس کو Uh, قبول فرما لیں تاکہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور جہاں جہاں بہرحال یہ کیسے جائیں گی جو لوگ بھی سنیں گے اس میں آپ کا بھی اجر ہے کہ اہتمام آپ لوگوں نے کیا انتظام آپ لوگوں نے کیا وہ جز اللہ ہو گئے گا کہتا جی مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں میں نے اپنی فیملی کو مکہ میں شفا پہ رکھا ہے روزانہ رات کو جاتا ہوں دن میں ڈیوٹی پہ آ جاتا ہوں تو آپ کو روزانہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے علماء نے باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کو بار بار آنا جانا ہے اس کی رعایت کہتے ہیں جی کہ ہم مقام الحدا پہ تفریح کے لیے گئے مکات کے اندر ٹھہرنا چاہتے تھے تو مےقات کے آگے سے بہرحال آپ نے ایرام اس لیے نہیں باندھا کہ آپ سمجھ نہیں سکے کہ تقاط ہے نہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ شاء کہتے جی کہ ہرمین شریفین کی نقل میں ہندوستان میں اجتماعی تہجت پڑی جا رہی ہے بہرحال ہندوستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی ابتدا کرتے ہیں ورنہ احناف کے نزدیک نفل کی جماعت نہیں ہوتی ایک سوگ جو ہے شرعن وہ تین دن ہوتا ہے اب تین دن گزرنے کے بعد آپ کسی کی تعزیت کریں تو اس میں علماء نے دکھا ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہی بعد میں چل وہ کیا کر سکتے ورنہ شرعن جو ہے یعنی گھر والوں کو سوگ منانا جو ہے وہ صرف تین دن کے لیے ہوتا ہے اب اس کا ماننا یہ نہیں کہ بعد میں کوئی آدمی آ کے ان کے ساتھ ہمدردی بھی نہ کروں یہ تو گھر والوں کو حکوم ہے نا جن کا مر گیا ہے کہ اگر عورت کا خامن مر جائے تو پھر چار مہینے دس دن گیا وضاح حمل لیکن اور کوئی رشتہ ہے تو صرف تین تو اب یہ مانا نہیں ہوتا کہ اور آدمی ان کے ساتھ آ کے اظہار تازی بھی نہ کریں پتا جی کے بعد پوسٹر میں ہم نے بھی پڑھا ہے بی بی صفیہ کا نام قیلا یا عقیلہ اور ام حبیبہ کا نام رملہ ہاں یہ بھی روایات ہیں یہ تو ایسی بات کتابوں میں ہے ان کے یہ نام بھی آئے بعد روایات میں یہ نام آیا ہے بی بی رملہ کا یعنی پہلا نام یہ بھی آیا ہے اور کتابوں میں سارے نام بھی کریں گے اگر کسی آدمی نے مرد نے عورت کو حالت حیض نے مباشرت کر لی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے توبہ کرے اور صدقہ بھی کرے خیرات بھی کرے اور آئندہ اجتناب کرے یہ نصر قطعی کی خلاف ورزی ہے کہ یش القان کل ہوا ادن و تذر النسا حفل بھلا تک ربط تو اللہ کے قرآن کا ہوں دوبر حال اس نے بڑی زیادتی کی ہے توبہ کرے اور خیرات کرے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دینار یعنی اگر ایام خون ابتدا میں تھا خون زیادت تھا تو ایک دینار اگر خون ختم ہو گیا تھا کہ نبی بی بی نے غسل نہیں کیا تھا تو آدھا دینار اور کسی منی چینجر سے پوچھ لیں کہ آج کل ایک دینار کی قیمت بنی بار آنا آپ کے نزدیک نفل جماعت نہیں ہے باقی ہے پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے کہتے تھے جی کہ نوجوان جو ہیں عشق کے گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں اس کا بڑا آسان علاج ہے ان کو دس دن کے لیے تھانے میں بند کروا دیں عشق نکل جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں مشکل نہیں آپ سے ٹھیک نہ ہوں مجھے بتا دیں اگر پندرہ دن کے بعد آ کر وہ اپنے عشق کیا آپ کو شکایت کرے پھر آپ مجھے بتا پہلے تو ان شاء اللہ پانچ چھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا بنا زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کی ڈوز کافی ہے اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے بندے تمہاری بہن سے کسی کو عشق ہو جائے پھر تم کیا کرو گے قبول کرو گے اگر ہماری بیٹی سے کسی کو عشق ہو جائے یہ ایسی باتیں عشق ہو گیا پتا ہو گیا جن کو صحیح عشق ہوتا ہے وہ بات ہی نہیں کرتے وہ تو اس کی عزت کو بھی چھپاتے ہیں اپنی عزت کو بھی چھپاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رشتے کا ہوگا انتظام برباد یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتے پھریں اور تفریح ہاتھ لیتے پھریں تو ان کا علاج تھانا ہے اور یہاں تو بالکل ٹھیک ٹھاک علاج کر دیتے یہاں تو بڑا اچھا علاج بے نواز ہو عشق کا زیادہ فکر ہو کیمرہ لے کے گھومتا ہو اور زیادہ عورتوں کو چھیڑتا ہو ان کے پاس تو ماشاء بڑا اچھا علاج ہے آدمی بالکل ایک ہفتے میں ٹھیک ٹھاک ہو کے آ جاتے کئی بے ہیں دیکھا سب پہ امل میں بیٹھے ہوتے ہیں الحمد پھر ان کی نماز وضو نہ ہو نماز پڑھ لے گا دکھانے کے لیے مولوی کو دیکھو جناب میں کھڑا ہوں اللہ حکمر وضو چاہے بعد میں جا کے کریں تو بہرحال لبنا تو قبر منگا انتقم تو سمیر